دوستوںکم دوستو دوستو آج کے ہنگامی اجلاس میں ایک مولوی جس کا نام سید الطاف الرحمان اور لکھا ہے جامع مسجد محمدی علی حدیث محلہ قاسم پور اور گجرات کا خطیب ہے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 تو بھائی یہ پہل کے بزرگ ہیں اب چھوٹے چوچے موچے کو کیا کریں اسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں لاکنل وہاں بھی قوم اللہ یا قوم بے عقل ہے اور سنیے اگر اس مولوی کے اندر ضرورت ہے نا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 پڑی بہ ن پڑی نو تری ریلو کنیا تگے لو دکاندار کے ٹو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 وسلاد <صلاح> لوگوں کو کہتا ہے صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح قرآن کے حروف ہے کتنا نیکی ملتی ہیں سلاد میں کتنا نیکی ملتی مم. ارے دیکھو الگ پریک ہے لام پریک ہے سواد پریک لام ہے لام کے بعد گاؤں وہ جہل کتا الاد پڑ رہا ہے اور ہر لام کے بعد گاؤں کہ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 جو اچھا لگتا ہے, لگتا ہے <تصفح> دی نہیں دی تو میں لگ میں صرف اپنے دوستوں کے تسلی اور اطمینان کے لیے مر رہا ہوں ورنہ ایسا کے ساتھ مخاطب ہونا تو میں وہ اپنی توہین سمجھتا ہوں جیسے پہلے کر چکا ہوں <تصفح> اب جناب والی جناب والا دیکھیں وہ بار بار لفظ اصل وہ رقد کر رہا وسیلے کا اس <تصفح> کا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 شاید شاید شاید شاید شاید شاید کیا فرماتے عمر صاحب کہتے ہیں شاہ شادی فرماتے ہیں کہ اگر تو اسی طرح ہی قرآن پڑھے گا نا <laughs> تو مسلمانوں مسلمانی کی رونق کی ظالم ختم کر دے گا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 کہ فرقہ ہے حل حدیث انگریزوں کی حکومت کی برکتوں کو مانتا ہے برکتوں کو مانتا ہے کا بچہ جب دونے اللہ ندی اللہ رسول کی اللہ رسول کے پاک بندوں اللہ اللہ تعالیٰ کے پاک احباب کے ساتھ دشمنی لی جی, جی اور ان کو تم نے بائیں سے برکت نہ سمجھا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 سمجھ آ رہی کہ نہیں تاکہ حکومت بھی صحیح رہے اور دین بھی صحیح رہے سبحان اللہ کہ نہیں آ رہے کیونکہ انگریز لوگ وہابیوں کے محسن و بھی ہیں نہیں سمجھ لگی تو یہ کیوں کہ ان کے مرہون منت ہیں یہ عباد ہے عباد اضلاد ادم واہو اد کل الله, أدخلهم الله مع آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. بات بات تو بھائی یہ اب کہتا ہوں اس کو, اس کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں اس سے کہ آپ سے مخاطب رہا اسے کہ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 تو ان نے کیا سمجھا یہ برائلر مولوی کے ساتھ چکر ہے تیری یہ برائلر مولوی نہیں ہے برائلر وہ ہوتا ہے جس کا سکول کے ساتھ بھی اتفاق ہو <سؤال> نیچر قانون کے ساتھ بھی اتفاق ہو لیکن وہاں بھی کے ساتھ سدیش پر اختلاف کرے نیچے پھر جپی ڈال لیں <سؤال> اے؟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 فضنا فز مردود کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ غنا کون سا سیگا ہے ذنا ماضی کا غائب کا سیگا ہے اور وہ مخاطب کا بنا کر ترجمہ کرتا ہے فضنا کا کیا ہے یہاں پر فضنا ہے فضن ہے معنی ہوتا ہے اس نے گمان کیا اسن... <تصفيق>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 تو ان کو خدا پر گدرناک مان رہا ہے اللہ! اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے وہ قوم پر گدر ہوئے تھے اپنے رب کی وجہ سے سبحان, <tank> دل سبحان دل دل اللہ دل Allah, دل Allah. तो तो آ, حدیث بھی ایسے ہی سمجھتے ہوں گے قرآن <tank> جب سمجھ چکے ہیں تو حدیث کو کیوں نہ سمجھے بھائی یہ لوگ ہاں کمال ہے لیکن پتہ نہیں کتنا یہ پھر اپنے دور کے امام بخاری بنے ہوتے ہیں سارے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 کسی بے شرمی کی وجہ سے ان کے دماغ کھلے ہوئے ہیں جی بے شک بے شک ہے جی اچھا پھر اس میں یہ کوفر جناب کتنا کوفر ہوگا <تصفيق> جی تین تین چار پانچ کوفر تو موٹے موٹے دو اچھا <تصف> <تصف> اب حدرت اس جو جواب دینے کی کوشش کی اس کی طرف آتا کہ ہاں اس سلسلے میں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 اپنی محبوبیت کہہ رہا ہے یہ ابن تیمیہ بھی یہ حدیث سات لکھ رہا ہے اور اس نے قاعدہ جریلا فی توسل والوسیلا اور مجموع الفتابہ کے اندر یہ اس کی پوری کتاب موجود ہے یہ صاف لکھ رہا ہے احادیث میں جو آتا ہے لو اقسم علی اللہ لہبر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 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے آخر سے موجلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی کہیں ہو تم درود پڑو میں مجھے پہنچتا ہے اور جب قبر پر پڑھتے ہو تو میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں صرف تہمیہ کہتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو حکایت ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایت ہے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 جی رکھنا کوئی لمبی بات نہیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے داخلہ وہ بندہ آیا ایسے لگتا جیسے یہ نابینا تھا ہی نہیں سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان حضرت عثمان بن حنیک صحابی رسول اللہ <سلم> <سلم> وہ اس حدیش سے یہی سمجھ ہی رہے ہیں کہ وشال شریف کے بعد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 چلو ہم مان لیتے ہیں جی تن ہم بات ضرورت کرتے ہیں کہ مان لیا یہ حضرت عثمان بن خب کا قول ہے ارے ظالم پھر بھی تو صحابی کا فتویٰ ہے ہمت بھیجتے ہیں پر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 صفا نمبر سات سو پانچ جیسا جیسا جیسا آمد، اللہ، آمد، اللہ، اللہ، اللہ، بشار حواد کی ہائے ت... ہائے جو ادھر تاقی کر رہا ہے بے غیرت کا بچہ <متصفيق> وہ غیرت کا بچہ ادھر الوایا نے نہایت کے اندر بھی تاریخ اس <متصفيق> کی تاکیق شامل ہے <متصفيق> ہاشیارائی شامل ہے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 یہی کراچی کا چھاپا قدیمی کتب خانے والے کا ہاں جی عمر وَجَاءَ رَجْلٍ الْاقَبْرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ استَسْتَ لِمَّتِ فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَكُوهُ فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ إِرْتِ عُمَرٍ سبحان, سبحان, الله. سبحان, الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله أبو صالح السمان مالك الدار سر بات كثت سبحان الله وَكَانَ خَاضٍ عُمَر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 وہ میں نے عبارت لیٹ کر ہاں امام زاوی کی تو میں نے کہا <تصفيق> فنز الحاء المحشین الخا الحابیت و نیا شرا کیسا تج حلو ہو بل فجا حلو ہوجھول سمجھا بل تجا ہو جان بوجھ کر اس کو مجھول تجاحل کیا کہتے ہیں پتہ ہوگا سارے کچھ دا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 جناب دو سو, کتنا؟ دو سو ستر کتنا ارے بولے بھائی دو سو ستر, دو سو ستر. دو سو ستر پر لکھا ہوا ہے جی. باب فقال جی. جی. جا الى قبره فقال جو سلیے سبحان <تصفيق> الله <تصفيق> قال له قولاً قبيعاً ثم أبقروا فانصرفوا سامة ابن فقال له يا موان إنك ذيتني سبحان <تصفيق> الله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جبقه الفاحش متفحش وإنك فاحش متفحش سبحان <تصفيق> <تصفيق> الله سبحان <تصفيق> الله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 میں نے رسول اکرم صلی اللہ صبارک و تعالی بے حیائی کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا مطلب گالی نکال دی تھی نا اس نے تو جناب والا اس نے گالی نکال دی ہاں جی رسول کو تکلیف پہنچی ہاں تو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 دا او م او انشاء اللہ میرے محرچ بھی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 خدا کیا ہے اللہ وہ ہے جو بک سے پاس ہے سمجھ رہی بات کیا سلحان اللہ عمر برتا الحمد اللہ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 کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول آیا اللہ کے ولیوں کے نشانی ہو اللہ جب جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد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 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو ذکر فرمایا اللہ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 جلد نمبر چھبیس صفا نمبر تین سو تریسٹھ حضرت عباس بن مختلف مینا عبد الغی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہے سنعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ساتھ ذکر کیا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 وقت کفیت کفیت آباہی اور آپ آب صلی اللہ ارہ و سلم کے چچا <تصفيق> آپ صلی اللہ ارہ و سلم کے آبا آب آب کفیہ ادھر ہے اور بکیا ادھر ہے متبہ میں کفیہ ہے کفیہ ہے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 حا برکت کے لیے چومتے تھے اور کہتے تھے حبی اللہ کا کے مبارک ہوا بھائی غور تو کرو غور تو کرو جم سر کان اے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 مال پڑے باقی کوئی چیز ایسی نہیں اس کے لئے.